ما يبدل القول لدي وما أنا میرے فیصلے بدلے نہیں جاتے اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا ابلیس نے آدم و حوا کو وسوسے میں ڈال کر جب جنت سے نکلوا دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ تن سے میں جہنم کو یقیناً جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا حد آیت 119 اسی فیصلے کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے کافروں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہرگز نہیں بدلے گا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کروں گا کہ متی فرما بردار کو عذاب دوں یا کافر و نافرمان کو جنت میں داخل کر دوں مفسر قاشانی نے وما انا بز اللہ مل کی تفسیر یہ کی ہے کہ میں نے بندوں کو قبول حق کی استعداد دی انہیں خیر و شر سے آگاہ کیا اور راہ حق کی طرف ان کی رہنمائی کر دی اس لیے میں نہیں بلکہ وہ خود ہی اپنے حق میں ظالم ہیں کہ روشنی اور نور کو چھوڑ کر ظلمت و تاریکی کو اختیار کرتے ہیں اور دائمی نہمت یعنی جنت کو نظر انداز کر کے فانی یعنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں